رحیم سامع پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈاٹ کام کی آر اے این ایس یو این این اے ایچ حضرات مجھے خوشی ہے کہ آج میرے شہر کے واسوں نے ایک بار پھر اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آبروں پر آپ آب کی آن پر آپ کی عظمت پر آپ کی شان پر آپ کے دروازے کی چوکی داری پر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 اپنی معصوم بچیوں کو چھوڑنے والے کے لیے آج بھی خیال اسی طرح زندہ ہے جس طرح شاہ بخاری کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا آج بھی خیال اسی طرح زندہ ہے جس طرح مولانا ابوالحسن اور مولانا یوسف کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا آج بھی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 اس نے آخری دور میں اقبال جیسا مرد کلندر پیدا کیا اور آج آج ہمیں اس بات پہ فخر ہے اہل حدیث تم بھی سن لو میں تمہیں مخاطب ہو کے کہتا ہوں آج مجھے فخر ہے اس بات پہ کسی کا ڈر نہیں نہ کسی کی مداہنت ہے آج مجھے فخر ہے کہ میں اگر اس شہر میں نہیں ہوں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 ان کا نام مت لو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے سے گریز کی بات ہے میں کہتا ہوں یہ بیچارے نوکر ہیں جا کر ہیں بٹو صاحب آئے ان کی بوٹ پالش کرتے رہے سکندر مرزا صاحب تھے ان کی ٹیری ٹوپی کو سیدھا کیا کرتے تھے نازم الدین تھے ان کے لیے مرغے مہیا کیا کرتے تھے اب ضیاءل الحق صاحب آگے ہیں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 اس دور کے اقتدار میں کوئی ہاتھ نہیں और اور اس لیے رہا کرتے ہیں کہ جگرداروں کی سرورے کائنات کے وفاداروں کی گردنے اونچی ہوں اور لوگ پہچان سکے زمیر فروش کون ہے اور ممبر و محراب کا بارش کون ہے ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں لیکن سن لو یا الحق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 لوگوں سے سلام نکلتا ہے آنکھوں سے آنکھوں چلک پڑتے ہیں وہ مرتے ہیں وہ نہیں مرتے مرے تم ہو کیا میں سیال کوٹ کا رہنے والا اسلم قریشی کی بستی کا واسی تو میں دعوت دیتا ہوں یہاں ایک محترم بزرگ کا بھی نام لیا گیا ہے آدت نہیں ہے ہماری دوستی کی حیا رکھنے والے لوگ ہیں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 کہا اقتدار یہ ایسا سایہ ہے جس کو کوئی تھامنا چاہے تو تھام نہیں سکتا کبھی ڈھلتی ہوئی چھاؤں کو بھی کوئی تھام سکتا ہے آج اکڑتے ہو اینٹتے ہو وراتے ہو مسکراتے ہو کبھی منچے کٹواتے ہو کبھی بڑھاتے ہو اور ہم پہ روک جماتے ہو اس دن بات کرنا جب کرسی الگ ہوگی تم الگ ہوگے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 ہم کہتے ہیں کروا لو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں بسترے پھینک پھینک کے تھک گئے ہیں آپ سے. اگر تم نے بھی بسترہ پھینکوا کے ہی جانا ہے تو بچوں تیار ہو جاؤ ہم نے بھی مالش کروا لی ہے اب تیار ہو جاؤ ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے ہیں یہ اکبر ساکی ایران کا گھٹا کھا کے آیا ہے بڑا اسی لیے کھا کے آیا ہے میں نے پوچھا کمینی نے کیا کہا کہ بس آنکھوں سے اشارے کرتا تھا اسلام آباد کی طرف میں نے کہا تمہیں خمینی کرتا تھا مجھے شاہ پاد کرتا تھا اشارے سارے اسلام آباد ہی کی طرف کر رہے ہیں اور سن لو اگر اسلم قریشی کا دل تم کہتے ہو گرفتار نہیں ہوتے کیا ہوں گرفتار نہیں ہوتے کہتے ہیں جی پتا نہیں چلتا پتا نہیں چلتا تو تم اقتدار پہ کیوں بیٹھے ہوئے تمہیں کسی کی ان نے کہا ہے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 سلمانوں کے لبوں پر اسلم قریسی کا نام چڑھا دیں گے اور تمہارا اقتدار اور اختیار گرا دیں گے اور وہ دن آئے گا جب تم پچھتا ہو گے کہ ختم نے کے ایک دیوانے کے خون کو ضائع کرنے کی سزا کتنی بڑی ملی ہے تم نہیں جانتے یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ مدینے والی سرکار کی عظمت کا مسئلہ ہے اور کعبے کے رب کی قدم ہے جو مومن اور کائنات کے شہنشاہ پہ مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتا اس کے ایمان میں خلل ہے اور کعبے کے متوالو سرور کائنات کے جیالو سن لو آج کعبے کا خدا سرور کائنات کے اس پناہی کے خون کو سایہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اٹھو اور مدینے والے آکا کے غلام کے خون کا بدلا لینے کے لیے اور کیا پتا ہے صرف یہی خون اس ملک سے جھوٹی نبوبت کے پیروکاروں کے خاتمے کا سبب بن جائے ان اللہ بنے گا اس ملک سے مرزائیت ختم ہوگی اور مرزا اس ملک سے جائیں گے ان کی عبادت گاہوں پہ قبضہ ہوگا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 جھوٹ ہے اس لیے کہ جماعتیں موجود ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں الحمدللہ میں سنی ہوں الحمدللہ للہ سر کہتا ہے ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں یعنی اس اعتراض کے ساتھ اپنی بات کرتے ہوئے آباد صاحب نے بھی کہا کہ ایک قائد ملت رابر ایک امت انہوں نے اپنے ملک میں یہ کیا ہے ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حقائق ہے اور ان حت کو مانگتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے یا تو پھر آدمی جماعت اسلامی کی طرح کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن آدمی اپنے اپنے ایک جماعت کے ساتھ مدرسہ اور تیز ہو اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرت جیسی بات نہیں ہے خلاف ہے نقطۂ نجاتا اور اس اختلاف کو شریعت کی نظر میں کبھی بھی مایوب نہیں سمجھا گیا مایوب کیا ہے اور یہ اختلاف کس وقت سبب رحمت ہوتا ہے اور اس وقت باعث و سہمت بن جاتا ہے یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا اور اس پر قابو پانے کی تدابیر کرنا چاہیں اگر آپ یہ کہیں کہ اختلاف ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں تمنے والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اردو ہے نقطۂ نگاہ کا فکر کا رائے کا اس لیے ہے کہ اسلام کوئی مارشل لا کا مذہب مطلب نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا آرڈینس آ جائے کہ تم اپنی سوچ پہ پیارے بچا دو اب کسی آدمی کو صدر محنت کے طرف سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کا نام اسلام نہیں اگر تم کہو کہ جمہوریت اسلام ہے تو وہ اسلام ہو جائے تم کہو کہ تمہارا دیسی اسلام ہے تو وہ اسلام ہو جائے تم کہو کہ میرے مستخب کیے ہوئے نمائندے یہ اسلام کے سمبر ہے تو وہ اسلام ہو جائے تم کہو یہ نہیں ہے تو وہ اسلام ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہو اسلام کس کا نام اسلام نام ہے آزادی اور فکرتا آدھا دیئے آزادیے افار بلس کرتے ہو تم میں کبھی ہمت ہو تو ہم کبھی جلسہ آم کرنے کی اجازت پھر ہم کہیں ادھر آئے دن پر ہنر آسمائے تیر آسما ہم ادھر آئے اپنے ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے ہمیں ادھر بھی پیش کرنے کی اجازت ہو اس کا نام اسلام سن میں اور آپ کا تعدی نہیں ہوں دنیا والے اس اسلام کو اسلام مانے مانگتے ہیں میں طالب تالاب رمسیم کہ اس اسلام کو اسلام نہیں مانگتا اور پر سبندی ہم کو جان کے کہتے ہو کہ سڑکنے کی بھی اجازت نہیں صرف سڑکنے کی اجازت تو تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اختلاف رائے یہ ہے موجود ہے ہاں رہے گا. یہ ایک طرف کبھی بھی باعث سہمت نہیں ہوتا باعث سہمت کا ہوتا ہے اختلاف یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو سبق ایک کسان بنا دیا عالم دین اپنے مقصد مطلب کا پرچار کرتا ہے ابھی بھگت کور نے مظاہر صاحب میں انہیں سید کو بدارا مودی کا حوالے اللہ ان پر مقرر کرنا ٹھیک ہے ان کی ایک ایک دوسرے عالم کے لیے ہر آدمی کو حق ہو جب وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا اس پر ڈن کے نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو کہتے ہوئے دوسروں کے خلاف غلامات زبان و پلنگ کا سہارا لینا چاہیے لاٹھی اور گولی کا سہارا لے لینا کب اس خلاف دالت بنتا ہے بنتا ہے دالت اور قلم کے رشتہ توڑ کر لاٹھی اور رائفل پہ اپنا رشتہ دوڑتا گھر وہ معلوم اور رائے یہ عالمی تقریر کر رہا کوئی فوجی ڈرائیور پہ ہاتھ رکھ کے اور پر گولیاں چلا رہا کیوں بات ہے اگر ہر آدمی اپنی رائے رکھے احترام کے ساتھ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 مولانا نناب کی مولانا محمود الحسن کی فکر کو اجاگر نہیں کرے تو دونوں طاقت کرے اسی طرح ریل کی فکر کی بات لیکن بات بھی کرتی ہے جب اس طاقت کو کے اوپر باندھا جاتا ہے مانو نہیں تو افسوس کی بات یہ انتہائی ادبی آ پچھلے دنوں ایک رپورٹ تھی ایک دوست تھی اس نے کہا میرے پاس سارا اسکین میں نے کہا مولوی صاحب نہ ہو گیا چوک کروانا ہو گیا یہ تحریر ریکارڈ ہے حکومت کہا میرے پاس سارا ستائیس فیصلے ہیں ساڑھے چودہ ستاسی میں نے کہا یہ مولوی دکھنا تم کہو میرے پاس تیس کتابیں ہیں دولا حوالے ہیں سب خریلے ہیں جب جو مباطف کیا مولوی حال کسی وقت میں فکر کا نمائندہ پرانا سنت چھوڑ کر کچھ نام و انسان کا پیار کرتا ہے تو امت کے درمیان ہم سلامتی خطرے میں بن جاتے ہیں یہ سب یہاں پائے تم گرد کا سننا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 لوگوں کو ایک دوسرے کے گرے پہ ہاتھ ڈالنے پہ مجبور کرتی اگر حکومت وقت نہ چاہے اختلاف نہیں کیا بات کہوں گا جانبداری کی بات نہیں کہتا ایمان کی بات کیا یہاں میاں پبیل محمد کی اینک کا نام نہیں چھپ سکتا نواب دادا نث اللہ کے حقیہ کا نام نہیں چھپ سکتا پیر پگاڑا کی پتنگ کا نام چھپ سکتا ہے کیونکہ اس سے سیاسی کارکنوں کے دل برداشتہ اور آساد بازتا ہوتے نہیں نہیںپ سکتا ہمارے خطبے جمعہ کا اشتہار نہیں چھپ سکتا تو بتلاو پھر لڑائی کے لیے مارکا کارزار کو قائم کرنے کے لیے مورچہ لگانے کے لیے بیس دن تک اشتہار آپ کیسے چھپتے رہے کوئی سوچنے والا ہے اب اللہ یہ نل قرآن ہم الا کلو بھی نقصان ہو کیا میں سمجھ لوں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 اور میں ایک بھابھی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں مجھے فخر ہے اپنے مذہب پہ اپنے مطلب پہ سنا رحمت کائنات نے توحید کا درخت بعد میں دیا سچائی کا درخت پہلے دیا میں کہتا ہوں نبی نے کائنات کے امام نے رارے ہرا سے نکل کر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا لا اللہ پہلے کہا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 ان کو تمام بخشنے کے لیے حکمران طبقہ لوگوں کے درمیان کتال و جدال کی تفریح ان کو انگیز کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح آج ضرورت اس بات کی اس اختلاف کے دو حل ایک حل یہ ہے پرانے حکیم نے جو بتلایا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے ان تنازعاتوں کی شہید سرود ہو اللہ جس مسئلے میں اختلاف ہو آ جاؤ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 اور میزائل بھی گائیڈڈ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا کسی نہ کسی دل کو مجرو کیے بغیر نہیں جاتا دوستو میں ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی مجلسیں جس میں سب لوگوں کو مل کر اور یہاں ایک بات چودھری غلام دل صاحب نے کہی ان کی بات کو کسی نے نہیں چھیڑا میں ان کی بات کو مکمل طور پر اپنی سپورٹ دیتا ہوں تائید کرتا ہوں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 ہم نے تما سپر رن داختے ہیں مگر چنگ ہم نے تمہارے سامنے اپنی سپر ڈال دی اب تو ہماری جان چھوڑو اندرا سے تم نہیں لڑ سکتے روس سے تم نہیں لڑ سکتے یہ اب سکسٹین کس کے لیے منگوا رہے ہیں منصورا پہ بمباری کریے کس کے لیے منگوا رہے ہیں منصورا کا اس لیے والا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی دفتر ہی نہیں ہے اتنا بڑا ہم تو کیا بمباری کریں گے ہم تو تمہارے آنکھ کے اشارے سے مر جانے والے لوگ ہیں خدا تھا خوف کرو جن کے ساتھ لڑنا ہے ان کے لیے تیاری کرو میں پچھلے دنوں دیکھتا رہا بڑی تیاری بڑا اصلاح پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے کہ بارڈر پہ میں نے کہا بارڈر کہاں کہیگل کے چوک پہ یہ تیاری ہے آؤ وہی بات اتحاد سیاسی سطح پر بھی. اور حضرت میاں صاحب کے ساتھ ان کا نام لے کر یہ گزارش کروں گی آپ ایک دینی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں